اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمہو وهم یلعبون لاہیتا قلوبهم واسر نجواللزین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم أَفَتَقْتُلُونَ النَّبِيَّ إِذْ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَقَالُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۖ قَالُوا إِنَّا كَافِرُونَ ۖ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ بَلِ افْتَرَاهُ ۖ وَهُوَ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم الله العظيم الناس حساب لوگوں <laughs> کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں ہیں جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت آتی ہے جس کو یہ سنتے ہیں تو بس کھیلنے لگ جاتے ہیں اور ان کے دل بھی غافل اور کھیلنے والے ہیں وہ اثر یہ ظالم لوگ مراد مشرق ہیں یہ ظالم لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں خفیہ خفیہ طریقے سے اور یوں کہتے ہیں حل حضا اللہ بشرس لکو یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بس یہ تمہارے جیسا بشر ہے کیا لوگو تم ایک جادو والے کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو اور وہ سننے والا جاننے والا ہے بعض دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں و احلام احلام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں یہ ایسے ہی بےودا خواب ہیں کبھی کہتے ہیں افترا ہو اس نے اپنے پاس سے یہ کتاب کھڑ کے لائی ہے کبھی کہتے ہیں بل هو شاعر بلکہ نہیں یہ شاعرانہ کلام ہے فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون یہ نبی ہمارے پاس ایسا کوئی معجزہ لے ائے جیسے کہ پہلے والے پیغمبروں نے معجزے لائے ہیں ما امنت قبلهم من قريه اهلاكناها فهم يؤمنون پہلے والے لوگوں کے پاس معجزے ان میں ایمان کوئی نہیں لایا تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا. کیا یہ ایمان لے آئیں گے ہم نے آپ سے پہلے اے مرد ہی نبی بھیجے جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے فص الکر ان کن تم لاتمون ان کو آپ کہیں کہ پوچھ لو جاننے والوں سے وما جسدا لا وما ہم نے ایسا کوئی پیغمبر, پیغمبر نہیں بھیجا جو کھانا نہیں کھاتا تھا اور ہمیشہ دنیا میں اس کو رہنا تھا ہم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کر دیے یعنی ان کو ہم نے نجات دی اور جن کو ہم نے چاہا ان کو نجات دی یعنی ان کے ماننے والوں کو الْمُسْرِفِينَ اور جو حد سے تجاوز یعنی نہ ماننے والے لوگ تھے ہم نے انہیں ہلاک کیا البتہ تحقیق کی تمہارے پاس جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر تم سے پہلے قوموں کا ذکر ہے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو یہ سورہ امبیا ہے مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی علاسلام کا اس میں ذکر ہے اور سات رکو ہیں پہلی کریما سے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ تو بے فکر پھر رہے ہیں غافل ہیں کیسے قریب آ گیا ایک بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی جب آخری پیغمبر ہے آخری پیغمبر کے بعد کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا یہ امت آخری ہے لہذا اس کے بعد ختم ہو جائے گا نظام تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب نبی آخر الزما کا ظہور ہو گیا اور وہ مبوس ہو گئے تو اس کے بعد اب دنیا نے ختم ہونا ہے لہذا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں حساب و کتاب ہونا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس سو دنیا کی عمر اب لمبی نہیں ہوگی بس ختم ہے دوسری بات اطراور سے حساب کی غفلت مورضول کے لوگ بے فکر پھر رہے ہیں حالانکہ ان کے حساب کا وقت تو قریب ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی موت قریب ہے حدیث میں آتا ہے کہ یومیہ مرتبہ اسرائیل علیہ السلام بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کے پروگرام جو تدبیریں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے تعجب کرتا ہے کہ یہ کیا پروگرام بنا رہا ہے یہ تو ابھی چند دن کا مہمان رہ گیا ہے ہر روز وہ بندوں کو دیکھتے ہیں اور بندوں کے جو پروگرام ہیں ان پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ شخص کیا پروگرام اتنے بڑی بڑی پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا اس کا تو وقت اب قریب ہے حدیث میں جناب نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمانے فقب کامت قیامت لمبی قیامت کے انتظار کی بات نہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جو شخص فوت ہو رہا ہے اس کی قیامت تو قریب ہے پہلے حساب تو اس کا قبر میں شروع ہو جائے گا من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا میں تو یہ کہتا ہوں ساتھیوں کو تھوڑی تھوڑی عربی سیکھنی چاہیے الٹی سیدھی زبان انگلش سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ادھر بھی پھنسیں گے ادھر بھی پھنسیں گے ادھر جب قبر میں سوال ہوگا من ربو کا یہ تو عربی بھی سوال ہے نہیں من ربو کا من نبیوں کا من دینوں کا تو یہ وہاں کیا کہیں گے دس از یوتھ دس از یو بھائی اپنی اسلامی زبان ہے اور آسان زبان ہے یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے درویش طالب علم وغیرہ یہ سادے سے علاقے کے ہوتے ہیں سادے سے خود ہوتے ہیں وہ عربی سیکھ لیتے ہیں آپ کو تو ازانے آلیہ والے لوگ ہو بڑی بڑی مشکل زبانیں سیکھ لی ہیں عربی سیکھنی ضروری ہے وہ تو پھر وہاں کوئی نظر نہیں ہوگا وہ آپ سے سوال کرے گا آپ ادھر ادھر سے کچھ کریں گے یا پھر بیسز کریں گے وہاں پر دیسیز یوں تو دے یوں عربی سیکھنا ضروری ہے میں مات فقط قامت قیامت تو ہوں وہ شخص مر گیا اس کی قیامت آ گئی جب قبر میں جائے گا اس سے سوال سوال جواب ہوگا اور قبر پہ بھی منزل ہے اس سوال جواب میں صحیح ہو گیا آگے بھی ان شاء اللہ فرمایا مشرقی وہی آ رہی ہے ہر روز نیا حکم آ رہا ہے جب نئی نصیحت ان کے سامنے ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایک نیا کھیل آ گیا ہے ویسی بات ہے یہ بھر ہوگی یا سوچ لی ہوگی کوئی نئی بات یہ تو کی بات قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بات کہتی وہی زیادہ تلت آ رہی تم آیا تو ایمانا جب نئی وہی آ گئی وہی سورت نازل ہو گئی نئے رپو نازل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا خوش ہو جاتے تھے ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا پہلے اگر سات سورتوں پر ایمان تھا آج, آج شورت نازل ہو گئی لہٰذا ایمان میں اضافہ ہو گیا یہ ایمان والے کی کوالٹی ہے اور غافل کی کافر اور مشرق کی جب اس کے سامنے کوئی نئی نصیحت آئے تو وہ آپ سے اور کھیل بناتے ہیں وہ سرجوا اللہ جی نسلم خفیہ خفیہ باتیں کرتے ہیں یہ شیطان شا... آدمی کی دلیل ہوتی ہے دلیل کہ واضح نصیحت, نصیحت ہو رہی ہے قرآن, قرآن مجید, مجید اور حدیث بیان ہو رہا ہے اور وہ اپنی خوش خوش خوش خوش خوش آنے کی ضرورت کیا تھی آپ نے اپنی خوش خوش کرنی تھی تو قرآن و حدیث کی مجلس کی بےعدی کی کیا قرآن کیا کہتا ہے چوبیسویں پارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی قرآن پڑھ رہا ہے تم شور مچاؤ شور مچاؤ تاکہ لوگوں کو اس کی نہ پہنچے جب پہنچ جائے گی لوگ ہو سکتے ہیں ان میں کوئی ماننے والے بن جائیں گے تو خفیہ خفیہ کھچ کچ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لوگوں اتنے متاثر نہ ہو اس شخص سے اس کی واضح نصیحت سے اس کی باتوں سے اتنے متاثر نہ بنو بسم مسلکوم جیسا انسان ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی خطرے کی بات نہیں یہ اسی طرح کے لوگ اب بھی اس طرح ہو رہا ہے ماحول آپ سارے سمجھتے ہو کہ مولوی سے بچو مولوی کیا چیز ہوتی ہے مولوی نے اپنے گھر سے قرآن حدیث نہیں لایا جس پر ایمان لایا ہے یہ اس کی کتاب ہے اس پر نازل ہوئی ہے اس کی حدیث ہے یہ تو پڑھ کے سناتا ہے تم نے پڑھی نہیں ہے آتی نہیں ہے جس کو آتی ہے وہ پڑھ کے سناتا ہے اپنا فریجہ پورا کرتا ہے تو یہ تم کلو دیکھیں لوگوں کو متمفر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے تاکہ کوئی کسی کے دل میں بات سن کر عقیدت آ رہی ہے تو اس کو یوں دور کرتے ہیں اچھا پھر کیا کہتے ہیں ہم تو نہیں ہو اسی طرح کا ہے تم جانتے ہی ہو اس طرح کا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ساری باتیں سن رہا ہے مجھے تمہاری شکایت لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کا دغندر ہوں تم یہ باتیں کرتے ہو مذاق کی وہ سنتا ہے گندی خوابیں ان کو آتی ہیں رات کو صبح وہ بیان کرتے ہیں اچھا پھر کیا کہتے نہیں یہ اپنے پاس سے کسی سے سیکھ کے گھر کے آتے ہیں جاتے ہیں بیٹھتے بنا کے جا کر پھر کہتے نہیں بل ہوا شاہر یعنی جھوٹے آدمی کے جوٹ کے واسطے اتنی ہی دلیل, دلیل کافی ہے کہ اس کو اپنے موقف کے اوپر خود ہی اعتماد نہیں ہے کبھی کہتے ہیں اس سے سیکھ کے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ شاعر ہے کبھی کہتے ہیں مجبور ہے کبھی کہتے ہیں کہ اذغاس و احلام سے ان کو خواب آ جاتی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں جھوٹے لوگ ہیں اور پھر سچ ہو گئی بات کہ سارے سرنگے ہو گئے فرمایا یہ کوئی نشانی اور موجودہ کیوں نہیں لے کے آتا یہ پیغمبر صفا پہاڑی سونے کی بن جائے ہم تب اس پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں یہ نازل ہوئی ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ ان کا یہ مطالبہ ہے صفا پہاڑی سونا بن جائے تو بن جائے گی لیکن اگر انہوں نے ایمان نہ لایا تو پھر عذاب آئے گا جیسے کہ ہمارا پہلے امتوں کے سور رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو معاوضہ یہ نہیں دکھاتے لیکن اور مول دے دیتے ہیں کہ چلو اب نہیں تو بعد میں ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ان کو ڈھیل دے دیں کیونکہ ماننا انہوں نے نہیں جنہوں نے ہے جنہوں نے ماننا ہوتا ہے بغیر معاوضے کے مان جاتے ہیں فرمایا اس سے پہلے بھی کوئی ایسی قوم نہیں آئی مگر یہ کہ انہوں نے معاوضے کا مطالبہ کیا جیسے کہ حضرت صالح السلام سے اوٹنی کا مطالبہ ہوا کسی سے کیا مطالبہ ہوا اور انہوں نے ایمان نہیں لایا ہو پھر ہم نے ان کو ہلاک کیے آپ کے پیغمبر ہونے پر ہیں انسان تھا مرد تھا اور انسان تھا یہ دلیل اس بات کی بھی ہے کہ عورتوں میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا دوسری بات کہ وہ مرد تھا پیغمبر تھا اور کھانا پینا اس کا تھا تھکتا وہ تھا پریشان ہوتا تھا اس کے بال بچے تھے رشتہ دار تھے اور وہ ہمیشہ کوئی پیغمبر بھی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا اپنا اپنا وہ مخصوص وقت پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے تو ان کا یہ تاج کیونکہ ایک انسان پیغمبر بنا دیا گیا ہے یہ تاج ملتا غلط ہے ہمارے لاکھوں پیگمبر بھی پہلے آئے سارے ہی انسان تھے خالدین پیغمبر کو جن سے بشریت سے نکالنا ہے یہ بے دبی ہے جتنے پیغمبر بھیجے انسان تھے یا کلون تام ہم اپنی کھاتے تھے ہمیشہ اس میں نہیں ہاں پیغمبروں کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے کہ ہم اپنے پیغمبر کو بچائیں گے اور جو ان کے ماننے والے ہیں ہم ان کو بچائیں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا نو علیہ السلام کا واقعہ ہو کوئی بھی پیغمبر کا واقعہ ہو جناار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق بات ہو تو ہم نے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی وہ احمد بس بالکل یہ آزاد اس قوم کے اوپر تو نہیں آیا لیکن مشرقین پر ذلت آمیز اس انداز میں عذاب تو ضرور آیا کہ چند لوگ تھے ہزاروں کو ختم کر دیا اور جو وقت کا سب سے بڑا فرعم تھا اس کو دو چھوٹے سے چودہ اور پندرہ سال والے بچے نے قتل کیا یہ ذلت آمیز عذاب ہے ذکر تم ہم نے نبی آخر و جمع صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی اس میں عموم سابقہ اور سب کا ذکر ہے کاش کے تم سمجھ جاؤ اللہ نے